سورہ سبا نام آیت پندرہ کے فکرے لقد کانا لسبا ان فی مس کے آیاتن سے ماخوز ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں سبا کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس کے نزول کا ٹھیک زمانہ کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا البتہ انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو وہ مکے کا دور متوسط ہے یا دور اول اور اگر دور متوسط ہے تو غالباً اس کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ ظلم و ستم کی شدت شروع نہ ہوئی تھی اور ابھی صرف تزحیک اور استحزا افواہی جنگ جھوٹے الزامات اور وسوسہ اندازیوں سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی موضوع اور مضمون اس صورت میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر اور خود آپ کی نبوت پر زیادہ تر طنز اور تمسخر اور بے ہدا الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب کہیں تو ان کو نقل کر کے دیا گیا ہے اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس اعتراض کا جواب ہے جوابات اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہیں لیکن کہیں کہیں کفار کو ان کی ہٹ دھرمی کے برے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے اسی سلسلے میں حضرت داؤد اور سلیمان اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی یہ دو مثالیں موجود ہیں ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی طاقتیں بخشیں اور وہ شوکت و حشمت عطا کی جو پہلے کم ہی کسی کو ملی ہے مگر یہ سب کچھ پا کر وہ کبر اور غرور میں مبتلا نہ ہوئے بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے اور دوسری طرف سبا کی قوم ہے جسے اللہ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ پھول گئی اور آخر کار اس طرح پارا پارا ہوئی کہ اس کے بس افسانے ہی اب دنیا میں باقی رہ گئے ہیں ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید اور آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے وہ تاناہ اور باخبر ہے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 ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ رحیم اور غفور ہے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب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 اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے افترا علی اللہ کذباً انبہی جنہ بلی اللذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے نہیں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 عبد کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا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 اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اس ہدایت کے ساتھ کے زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اے آلِ داود نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں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 اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکراہ من وہ اس کے لیے بنائے گئے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں تصویر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان یا حیوان ہی کی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام شریعت موسوی کے پیرو تھے اور حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا اسی طرح حرام تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شریعت میں ہے بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گے اے آل داود عمل کرو شکر کے طریقے پر یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو میرے بنتوں میں کم ہی شکر گزار ہیں پلم مؤتم دال موتی اور ستنگ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 رب مشکو بلدتوں سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں بس دو ہی باغ تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا اوسل نہ بدل نئی جن تی نو تی اخلیم خمپیوں شلی مگر وہ منہ موڑ گئے آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیری برکت والی بستیوں سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے نمایاں بستیوں سے مراد ایسی بستیاں ہیں جو شاہراہ عام پر واقع ہوں گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں اور سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم اور متعین تھی فرو ہلو جازی یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے جین و سی او فی ہے من امنی اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایا بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلمونا انفسهم فجعلناهم احافی و مزقناهم كل ممزق مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہی سے یہ دعا کی ہو بسا اوقات آدمی عمل سے ایسا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں آیت کے الفاظ سے یہ بات صاف مترشے ہوتی ہے کہ وہ قوم اپنی آبادی کی کثرت کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ آبادی اتنی گھڑ جائے کہ سفر کی منزلیں دور دور ہو جائیں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 سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفیظ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے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 اے نبی ان مشرقین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا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 حتی کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ برتر ہے المئی اور وَإِنَّا لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجَرَنَّا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی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 زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں الْوَعْدُ إِن تم ساد یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو الکھ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 نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے وقال برو نکر ہریت مرون نرون نکر بل جال لہ د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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن رن إِلَّا مترفو ہے إِلَّا کال مترفو إِنَّا بِمَا بھی بِهِ كَافِرُونَ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں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 کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کو شادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلہ عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے واما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عن دنا ذلفا اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اکلم لَهُمْ جَزَاءُ فیبی بِمَا فل اکلم جز اب فیبی بِمَا اہم وَهُمْ گو فتی یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئیک فی العذاب محضرون رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دور دھوب کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے قل انہوں شی و سو تم شعی سو خلیفروزی اے نبی ان سے کہو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 مینو تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے در اصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے چونکہ مشرقین عرب فرشتوں کو معبود قرار دیتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر شایاتی کی بندگی کر رہے تھے کیونکہ شایاتی ہی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھو اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرو لا يملك بعضكم لبعض ولا ونقول لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دین و نولو لین موزو بِهَا رتی اس وقت ہم کہیں گے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 يصدكم. قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ مُفْتَرًا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 جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سریح جادو ہے وما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 قبلهم وما بلغوا ما فكيف كان ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے اشرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹ لایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی الحداحد مسن و فراد کرو میں بھی خاحب کم جی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 اللہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے صاحب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے اجنبی نہ تھے بلکہ انہی کے شہر کے باشندے اور انہیں کے ہم قبیلہ تھے آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے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 الحقی الباطل وما پلو امو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا قل ان اِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِن اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں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 قد کفون بلوئ بھی اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے نو بہن مشتون کم فوائن بھی اشیا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 سورہ فاتر نام